ہم سب کو مدد دیتے ہیں وان کو بھی اور اوان کو بھی تمہارے رب کی عطا سے اور تمہارے رب کی عطا پر روکناؤ